صلاح لیاس وسیابھی علیہ سیا اور حرم تک پہنچا ایش سے نور چلا اور حرم تک سلا میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا صلی اللہ علیہ گیا تک پہنچا میری میں میں تیرے قدم تک پہنچا صلی اللہ علیہ گیا سب کی کھائیں کیوں پھر کھائے گلی گلی ہو کر سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخ ست کا پلا کا غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت ست کا پلا کشو غش سے ہمیں اٹھائے سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیر گلی سے جے کو تے حبیب کو پالتے گی قطیر کو بار ن تے حبیب کو ہیں غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیر گلی سے جائے کیوں دیکھ کے حضرت غمی پھیل پڑے پتی بی دیکھ کے حضرت پڑے پتی بھی دیکھ کہ حضرت غنی گنی پڑے پتی بھی کے چائے ہے اب تو چانی چھائے ہے اب تو چان حسر ہیان جائے کیوں چھائے ہے اب تو چان حسر ہیان جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیر گلے جان ہے عشق مو تو روز فزوں کرے خدا جان ہے عشق مو تربا کہ یہ جان ہے عشق مو تربا کہ یہ جان ہے عشق سزوں کرے جس کو درد کا مزہ جس کو تر کا کام ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو ہو ترد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑا یا تو یوں ہی تڑپ بے کے جائیں دام سے چھڑ منت غیر کیوں اٹھائے منت غیر, غیر کیوں اٹھائے کوئی طرح سے جتیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں اب تو نر آدت سک بگڑ گئی اب تو نروک غنی آدت سگ بگڑ گئی اب تو نر تب پکے گئے میرے کریم پہلے میرے کریم پہلے لکمت کھلائے کیوں میرے کریم پہلے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیر جائے کیوں سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ سبر دے سنگے در ہن ہم کو دان سب دے جانا ہے سر کو جا چکے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دیر گلی سے جائیں کیوں ہے تو رضا نراس تضا نراس ترم میں گئے لجائے ہم ہے تو رضا ناش جرم پے ل جائے ہم ہے تو ر ہم کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز طرف بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرف بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عکل دے خدا دل کو جو عکل دے خود تری گلی سے جا الحمد الحمدللہ رب المین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ فروز من الشیطان الرجیم بسم اللہ روشم روشن تو السلام علیکم یا رسول اللہ. ماشاء اللہ اور بلند آواز سے پڑھے ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا وہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ رہے تھے تو انہوں نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھ رہا ہوں کہ سونے والے جاگ جائیں اور شیطان سر پکڑ کے سر پیٹ کر بھاگ جائے سونے والوں سے مراد یعنی جو بیٹھے ہوئے مجلس میں اونگ آ رہی ہے یا نیند آ رہی ہے تو مطلب وہ پڑوسی نہیں تو بلند آواز سے پڑھیے در دیوار کو اپنا گواہ بنا لیجیے بروز قیامت کے لیے یا نبی اللہ یا نور اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح محبت و شوق سے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے پیارے آقا مدینہ وصطف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزانہ مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و و شبی اللہ میرا شریف کی مقدس رات ہے آئیے اس کے کچھ پہلوں کو سننے کی شہادت حاصل کرتے ہیں معراج کا مطلب یہ ہے کہ حضور انور علیہ صلاحت وسلام رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد افسا تک اور مسجد افسا سے آسمانوں کی سیر فرماتے ہوئے سد رت المنتہا سے اوپر جہاں تک باری تعلی نے چاہا تشریف لے گئے اور ارش و کرسی و قلم جنت و دوزخ وغیرہ آیات کوبرا کا مشاہدہ فرمایا اور رب العرش کے دیدار اور اس کے بے انتہا نوازشوں اور لا تعداد عنایتوں سے سرفراز ہو کر واپس تشریف لائے اس واقعے میں کی صداقت پر دور صحابہ سے آج تک تمام اہل حق کا اتفاق رہا اور کفار ملحدین کے سوا کوئی بھی اس معجزے کا منکر نہیں ہوا اور حق تو یہ ہے کہ معراج سے انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں ہو سکتی آخر معراج کیا ہے در حقیقت معراج ایک نہایت ہی تیز رفتار حرکت ہی تو ہے زنجیر بھی ہلتی رہی بس بستر بھی رہا گرم زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم تا ارش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ تعالی عنہ وآلہ وسلم میٹھی میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے حرکت کی سرعت یعنی حرکت کی تیزی تیز رفتاری کی کوئی حد معین ہے یا نہیں کوئی حد معین نہیں ہے کون کہہ سکتا ہے کہ فلاں چیز کی رفتار سے زیادہ تیز کسی چیز کی رفتار نہیں ہو سکتی نہیں ہرگز نہیں بلکہ حق یہ ہے کہ حرکت کی سرعت اور تیز رفتاری کی کوئی حد معین ہی نہیں ہے لہٰذا حرکت سری سے سری تر اور تیز سے تیز تر ہو سکتی ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و وسلم تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں محرک اور متحرک محرک میں اگر صلاحیت ہوگی لے جانے کی اور متحرک میں چلنے کی صلاحیت ہوگی تو دونوں چلیں گے اور محرک جتنا زیادہ تیز ہوگا اور متحرک میں جتنی زیادہ رفتار ہوگی یہ دونوں تیز سے تیز حرکت کریں گے تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں پتہ چلا کہ چلانے والے میں جس قدر زیادہ طاقت ہوگی اور چلنے والے میں جتنی زیادہ چلنے کی صلاحیت ہوگی اسی قدر حرکت میں سرعت اور رفتار میں تیزی ہوگی اب آپ غور کیجئے کہ میراج کی تیز رفتار چال میں چلانے والا کون ہے اور چلنے والا کون ہے تو ارشاد خدا بندی ہے صبح بھی ابدی ہے یعنی معراج میں چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور چلنے والے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو پیارے پیاروں میٹھے میٹھے اسلائی بھائیوں ذرا غور کیجیے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر طاقت و قدرت والا کون ہو سکتا ہے ان نبا کلی شعی ان قدیر اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی قدرت اور طاقت والا نہیں اور قد جاءكم من کما نور یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور ہیں اور نور سے بڑھ کر کسی چیز میں تیز رفتاری کی صلاحیت نہیں ہے تو پتا چلا کہ دنیا میں کوئی تیز سے تیز رفتار بھی میراج کی تیز رفتاری سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی لہذا ثابت ہوا کہ میراج کی تیز رفتار چال یعنی زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم تا ارش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ایک ایسی روشن حقیقت ہے کہ جس طرح چاند اور سورج کی روشنی کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اسی طرح شب میں میں صاحب لولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تیز رفتار ہی کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پندرہویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا جو اب سنتے رہتے ہیں آئیے کنز المان سے اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کیوں لے گئے لینوری یہو مین آیا کہ ہم اسے اتنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و بارک و وسلم پارہ ستائیس سورہ النجم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ اعلی حضرت علیہ رحمت و رب العزت کا ترجمہ عشق و محبت میں بھرا ہوا کیا ارشاد فرماتے ہیں اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم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 وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے ذو مرت فستوار وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى فُمَّدَنَا فَتَدَلَّا انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے پھر اس جلوے نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا پھر وہ جلوا پکان کو اوکھا ہی ماں اوکھا پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس مشبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم ماں کا دن فو تمہارو آ تمارو نمو اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی اللہ اس کا محبوب جانے صلی اللہ علیہ وسلم دل جھوٹ نہ کہا جو دیکھا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو افا تمارونا علاما علا کیا ہے ترجمہ اس کا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو جو سرکاری علی وقار صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم نے میراج میں دیکھا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو نزلتن اخرا اور انہوں نے تو وہ جلوا دو بار دیکھا رند سل متہ رندہ جنت الما سدر تل کے پاس اس کے پاس جنت الموا ہے اس یق سما یگشاں جب صدرہ پر چھا رہا تھا آخ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد ولی وی و بارک وسلم میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو پندرہویں پارے کی آیت تلاوت ہوئی اس آیت میں سب سے پہلے لفظ پر غور فرمائیے کہ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے کہ میراج میں حضور علیہ السلط السلام خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ خداوند تعالی ان کو لے گیا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں خدا کے یہاں کسی کا جانا یہ اور بات ہے اور خدا کسی کو اپنے دربار میں خود لے جائے یہ اور بات ہے کہاں خود گئے سرکار صلی اللہ تعالی علی وجلم خود نہیں گئے بہرحال کہاں خود گئے اور کہاں خدا لے گیا ان دونوں میں بڑا فرق ہے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں نا عرش ایمن نا انی ذاہب میں جانے والا ہوں نا عرش ایمن نہ انی واہب میں مہمانی ہے نہ لطف ادنو یا محمد قریب آئیے اے محمد نہ لطف ادنو یا محمد نصیب لن ترانی ہے حضرت موسع صلاحت سلم وادی ایمن میں خود سے اپنے رب کے دیدار کے لیے گئے اور محبوب خدا کو ارش پر اپنا جلوہ دکھانے کے لیے خود خدا لے گیا تو کہا وادی ایمن کی مہراج موصوبی اور کہا عرش کی معراج محمدی پھر جب حضرت موسا علیہ السلاط السلام نے دیدار کی درخواست پیش کی تو کیا جواب ملتا ہے ارے جواب یہ ملتا ہے کہ لن ترانی یعنی تمہاری آنکھوں میں ہمارے جمال با کمال کے دیدار کی تاب و طاقت ہی نہیں ہے اس لیے تم ہرگز ہرگز ہمیں نہیں دیکھ سکتے یا اللہ تعالیٰ موسا علیہ السلاط وسلام سے ارشاد فرما رہا ہے مگر جب صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرش پر مہمان بنا کر بلائے گئے اور سر اوقات جاہو جلال سے خدا لم یزل و لا یزال کے جمال کی تجلیاں دیکھ کر قدم آگے بڑھانے سے رک گئے تو خدا قدوس نے خود پکارا کہ ادنو یا محمد ادنو یا محمد ادنو یا احمد یعنی قریب آؤ اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آ جاؤ اے محمد اللہ اکبر کہاں جواب لنترانی اے موسا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے اور کہاں ندائے ربانی کہاں جواب لنترانی اور کہاں ندائے ربانی ادنو یا محمد ادنو یا احمد اعلی حضرت قصیدہ ہے میں اس موقع پر کیا خبر ارشاد فرماتے ہیں یہ قصیدہ تقریباً سڑسٹھ سڑ اشعار کم و بیش سڑسٹھ سڑ اشعار پر مشتمل ہے اور پورے کا پورا میراج کی لیے لکھا گیا ہے تبارک اللہ شان تیری تجی کو سے باہیں بینیازی تبارک ہو شان تیری تجی کو دے ہے بینیا سی کہیں تو وہ جو شی ترانی کہیں تقاضے و سال کے تھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ نا محمد وبارک وسلم میٹھی میٹھی اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مو صحیح صلاح کو ارشاد فرمائے الم ہر کسی وجہ نہیں دیکھ سکو گے اور سرکار علی وقار اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی علی وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالی ادنو یا محمد قریب آؤ محمد قریب آؤ ادنو یا احمد سبحان اللہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور شیتان وس دلاتا ہے کبھی کبھی کہ یہ معاج جسمانی تھی یا روحانی بات وہی ہے افاتما رو نہ ان, ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو لیکن جواب سن کر وسوسے کا علاج ہو جاتا ہے اس آیت سے ہی دور ہو جانا چاہیے لیکن مزید وضاحت سن لیجیے دوسرا سوال یہ ہے کہ میراج کہاں سے کہاں تک ہوئی تیسرا سوال یہ ہے کہ میراج کس لیے ہوئی ایک علمی سوال بھی اور کبھی جسمانی اور روحانی کے متعلق وسوسہ بھی آتا ہے یہ بحث یا بھی ہمارے مبلے کے دعوت اسلامی نے اس کو بیان بھی کیا اب اردو میں سن لیجیے یہ بحث کہ میرا جسمانی تھی یا روحانی اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور اقدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں معراج حاصل ہوئی اور اس مسئلے میں ایک روایت کے بجائے ذرایت پیش کی جاتی ہے جو انشاءاللہ شاء طالب حق کے لیے کافی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد یہ تو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ شب میراج کی صبحوں کو جب حضور علیہ صلاۃ السلام نے اپنے سفر معراج کا حال بیان فرمایا تو کفار میں ایک ہلچل مچ گئی اور آپ نے ابھی اتنا ہی فرمایا تھا کہ میں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقسا تک گیا کہ کفار پاگل اونٹوں کی طرح بدکنے لگے اور چلا چلا کر تقزیب و انکار کرنے لگے کوئی بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنے لگا کسی نے ملک کے شام سے آنے والے قافلہ کا حال دریافت کیا کوئی راستے کی منزلوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا کچھ مزاق اڑانے لگے کچھ لوگ چلا چلا کر یہ کہنے لگے میراج کا دعوی بالکل غلط ہے اس سے بڑا جھوٹ نہیں بولا جا سکتا غرض. ہر طرف ایک شور و غوگا کا طوفان برپا تھا حد ہو گئی کہ ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگ کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج تمہارے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ وہ رات کی چند ساعتوں میں بیت المقدس تک جا کر واپس آ گئے کیا بھلائی ممکن ہے کہ ایک ماہ کا راستہ چند منٹوں میں کوئی طے کر لے یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ فرمایا اے ابو جین اگر میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو میں دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور زبان سے شہادت دیتا ہوں کہ ان کی ہر بات سچی ہے لہذا ان کے معراج بھی حق ہیں چنانچہ اسی موقع پر آسمان سے آپ کے لیے صدیق اکبر کا خطاب نازل ہوا جہازہ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں میرا جسمانی بحالت بیداری ہونے کی سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ کفار نے انتہائی شدت کے ساتھ اس کو جھٹلایا انکار کیا اور اب اسی آیت پر غور کیجی افا تمارو نہ ہوں کیا تم ان کے اس دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو تو یہ جھگڑنا کفار و ملحدین کا شیوا ہے طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں اور قرآن پاک میں بی اب دی ہیبحانسرا بی اب دہی یہ عبد ہے عبد کی تعریف کیا ہے اس کو اپنے بندے کو لے گیا نا تو بندے کی تعریف عبد کی تعریف کیا ہے جو روح اور جسم کا مجموعہ ہو جسم اور روح کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں لہذا یہ معاج صرف خواب میں یا روحانی طور پر نہیں ہوئی بلکہ جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ ہوئی ہے اور جیسا کہ مبلد کے دعوت اسلامی نے بیان فرمایا کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پہ تو بشری لباس میں تھے جب اوپر گئے تو نوری لباس میں چلے گئے بہرحال انہوں نے مذاق اڑایا اور دلیل طلب کی اسی لیے اہل سنت یہ ان کا دلیل طلب کرنا جھگڑنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ میراج پر تشریف لے گئے اس لیے اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ میراج بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ ہوئی چنانچہ ملہ احمد جیون علیہ رحمان نے تفسیرات احمدیہ میں فرمایا یہ استاذ تھے عالمگیر بادشاہ کے تفسیرات احمدیہ ان کی مشہور ہیں فمن قالا بر روفی فقط او فن فقت مبت دول مغل فاس کن یعنی جو شخص یہ کہے کہ میراج صرف روح کو حاصل ہوئی یا فقط خواب میں میراج ہوئی تو وہ شخص بداتی گمراہ گمراہ کن اور فاسق ہے اب رہا دوسرا سوال کہ معراج کہاں سے کہاں تھا کہ حاصل ہوئی اس کی اعتقادی حیثیت کیا ہے تو اس بارے میں اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک اور مسجد اقسہ سے آسمانوں کے اوپر بالائے ارش مجید جہاں تک رب العالمینج اللہ نے چاہا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے سیر فرمائی اور معراج کی اعتقادی حیثیت کے بارے میں عام طور پر علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقسا تک کی میراج کا ثبوت تو پران مجید سے ہے اور اس کا انکار کرنے والا کوئی یہ انکار کرے کہ نہیں مسجد حرام سے مسجد اقسا تک نہیں گئے صاف انکار کر دے علماء کرام نے فرمایا ہے وہ کافر ہے اور یہ بھی تفصیلات احمدیہ میں ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور مسجد اقصا سے آسمان دنیا تک یہ جو آسمان نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے یہاں تک کی جو معراج ہے وہ حدیث مشہور سے ثابت ہے اور اس کا منکر بدعتی اور گمراہ ہے اور آسمان اول سے بالائے ارش تک کی معراج خبر واحد سے ثابت ہوئی ہے اور اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی عل مسمد وبارک وسلم مطلب